يراتب وقال الذي اشتراه من صاليم راته اكرمي مثواه اكرمي مثواه عسى ان يفعلنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث واللہ غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش اچھی رکھ امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا کہ یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل مطلب خوابوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا اس عورت نے اس کی اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور بولی لو آجاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ دین المخلسین اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس یوسف کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاون کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا اور یہ عزیز مصر جس نے یوسف کو خریدا اس کا وزیر خزانہ تھا واللہ عالم پھر یعنی جس طرح ہم نے یوسف کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھکانہ عطا کیا پھر یعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ پھر یہاں سے یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا عزیز نصر کی بیوی جس کو اس کے خاون نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی جسے یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا پھر یہ ترجمہ ان مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے جنہوں نے اسے اللہ کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا جب بعض دیگر مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ کثرت تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا دوسرے یہ کہ گناہ کا کسد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں ہے اس پر عمل کرنا اسمت کے خلاف ہے بہوال فتح القدیر و تفسیر ابن کثیر مگر پہلا مانا ہی راجے ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے ہوتے نہ دیکھے ہوتے یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھے معاذ اللہ الآخری ہی یوں کمال صبر و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا پھر یہاں بعض کی تفسیر کی بنا پر لولا کا جواب محظوف ہے لفا علامہ بھی یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ دیکھتے تو جو قصد کیا تھا کر گزرتے یہ برہان کیا تھی اس میں مختلف اقوال ہیں مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے دائ نفس کے دائيے كے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالىٰ اپنے پیغمبروں کی اسی طرح حفاظت فرماتا ہے پھر يعنى یعنی جس طرح ہم نے یوسف کو برہان دکھا کر برائی یا اس کے ارادے سے بچا لیا اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی یوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے پھر یعنی خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر یوسف کو قرار دے کر ان کے لیے سزا بھی تجویز کر دی حالانکہ صورت حال اس کے برعکس تھی مجرم خود تھی جبکہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ اور اس برائی سے بچنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں تھے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھس اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر اس یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے اور اگر اس یوسف کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچا ہے فلما رأى ان کئی دکھ <عظيم> پھر جب اس عزیز نے یوسف کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے بے شک تمہارا مکر بہت بڑا خطرناک ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين اے یوسف اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک تو ہی خطاکار ہے وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاہا عن نفسه قد شغفها حبا فی مبین اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَ تُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ چنانچے <كَرِيمًا> جب اس عورت نے ان کی پر مکر باتیں چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پر مکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی۔ اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولیں ہاش اللہ اللہ کی پناہ یہ بشر نہیں یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر دھر رہی ہے تو صورت حال واضح کر دی اور کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں پھر یہ انہیں کے خاندان یہ انہی کا کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا یہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا فیصلے کو یہاں شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ معاملہ بھی تحقیق طلب تھا بعض نے کہا کہ گواہی دینے والا شیرخوار بچہ تھا لیکن یہ بات مستند روایات سے ثابت نہیں بہلے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 3436 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 2550 میں تین شیرخوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے میں تین شوا تین شیرخوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے علاوہ ازیز صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار میں اصحاب الخدود میں سے بھی ایک عورت کے بچے کے بولنے کا ذکر ہے ان صحیح احادیث میں شاہد یوسف کے بچے ہونے کی سلاحت نہیں ہے اس لیے جن روایت میں شاہد یوسف کو بھی موجزانہ طور پر گہوارے میں بولنے والے بچوں میں شمار کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں تفصیل کے لیے دیکھیے باعف علی البانی دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو اور دو حدیث نمبر آٹھ یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنے بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا اس سے مراد وہی مخاطب عورت یا عورتیں تھیں اس لیے اسے ہر عورت پر چشپاں کرنا اور اس بنیاد پر تمام عورتوں کو مکر و فریب کا پتلا باور کرانا درست نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے ہر ہر عورت کے بارے میں یہ تأثر دیتے ہیں پھر یعنی اس کا چرچہ مت کرو پھر اس سے معلوم ہوتا کہ عزیز مصر پر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی پھر گو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی اور یقینا آپ نے اس کی پاسداری کی اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے زنان مصر میں اس واقعہ کا چرچہ عام ہو گیا عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی صاحب حیثیت سے کیا جاتا یہ کیا اپنے ہی غلام پر یہ عورت فریفتہ ہو گئی یہ تو اس کی بہت ہی نادانی ہے پھر زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طان و ملامت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان عورتوں کو بھی یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں اور وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں چنانچہ وہ اپنے اس مکر مطلب خفیہ تدبیر میں کامیاب ہو گئیں اور امراۃ العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایک بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ دیکھ کر نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور انہیں دعوت تعام دی پھر یعنی ایسی نشست گاہیں بنائی جن میں تکیے لگے ہوئے تھے جیسا کہ آج کل عربوں اور افغانیوں میں ایسی نششت یا ایسی فرشی نششت ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہے حتیٰ کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے پھر یعنی یوسف علیہ السلام کو پہلے گھر کے اندر رکھا جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریان پکڑ لی تو امرات العزیز مطلب زولیخہ نے یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا پھر یعنی حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت و جلالتِ شان کا اعتراف کیا اور دوسرے ان پر بے خودی و, و رفتگی کی ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا لیں جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے باوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر 162 پھر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل و صورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں بلکہ ان عورتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ عالم شباب میں ہونے کے باوجود اور اپنی صاحب حیثیت مالکہ کے تقاضے کے باوصف وہ آمادہ گناہ نہ ہوئی وہ آمادہ گناہ نہ ہوئے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جنسی خواہشات سے مبرہ تو فرشتے ہوتے ہیں لہذا یہ بھی ایک معزز فرشتہ ہے انسان نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت عن نفسی من اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں اور میں نے ہی اسے اس کی اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا لیکن اس نے خود کو بچا لیا اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا قال رب السجن احب علی مما یدعوننی علیہ وئلہ تصرف عنی قیدہن اصب علیہن و اکم من الجاہلین یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا له ربه فصرف عنه انه هو السميع چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی پھر اس نے پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ثم من بعد ما رأوا لا حتى حين پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھیں ودخلنا معه سجنا فتيان قال احدهما انني اراني اعصر خمرا انني اراني اعصر خمرا وقال الاخر انني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكله الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نہ چوڑ رہا ہوں اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف جب امراۃ العزیز نے دیکھا کہ یہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوے حسن آرا سے مببوط و مدھوش ہو گئیں تو کہنے لگی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر تانہ زنی کرو گی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو پھر عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا پھر یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک ہتھیار ہے حدیث میں آتا ہے سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر 660 سو و حد صحیح مسلم حدیث نمبر 1031 پھر عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالے زندان کرنے میں یہی مسلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھسانے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی <تصفح> پھر یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے ایک شراب پلانے پر معمور تھا اور دوسرا نان بائی تھا کسی حرکت پر دونوں کو پسے دیوار پس دیوار زنداں کر دیا مطلب جیل میں ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقوی و راست بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے علاوہ خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور, مل اور مل ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا علاوہ عظیم خوابوں کی تعبیر کا خصوص علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا ہمیں آپ محسنین سے ہمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں یعنی قیدیوں سے احسان کرنے والے ہیں ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیں محسن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کیے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائیں بے شک بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ من فضل اللہ علینا الناس ولكن اکثر الناس لا اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے میرے قائد خانے کے دو ساتھیوں بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ میں إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلي الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا دین ہے مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح زن و تخمین پر مبنی نہیں ہوگی زن و تخمین پر مبنی نہیں ہوگی جس میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے پھر یہ نیا کلام ہے جس میں یہ الہام اور علم الہی جن سے آپ کو نوازا گیا کی وجہ بھی ضمنً شامل ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے جب کہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہوئے پھر اجداد کو بھی آبا کہا اس لیے کہ وہ بھی آبا ہی ہیں پھر ترتیب میں بھی جد اعلیٰ مطلب ابراہیم علیہ السلام پھر جد اقرب مطلب اظہاق علیہ السلام اور پھر باپ مطلب یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا پھر وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی پھر قید خانے کے ساتھ ہی اس لیے قرار دیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس چلے آ رہے تھے پھر یہ تفرق زوات صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے یعنی وہ رب جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق صفات میں ایک دوسرے سے مختلف اور تعداد میں باہم متنافی ہیں وہ بہتر ہے یا وہ اللہ جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمران ہے بھوان فت القدیر پھر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو تم نے نام رکھے ہیں یہ خالی نام ہی ہیں ان کے مصمع نہیں ہیں اگر چے تم یہ بات عقیدہ رکھتے ہو کہ ان کے مسمیات ہیں یعنی وہ جن کو تم معبود قرار دیتے ہو دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں مثلا خواجہ غریب نواز گنج بخش کرنی والا کرما والا وغیرہ یہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں صرف نام ہیں اور حقیقت میں ان کے لیے کوئی حق الوحیت و عبادت نہیں پھر یہی دین جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے درست اور قیم ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے پھر جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ہیںمینک سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت مشرک ہے اور فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر تین اے پیغمبر آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر توحید کا واز کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں وصلی اللہ علیہ بین محمد وسلم اجمعین